السلام علیکم وعلیکم حضری خانہ کیسا ہے اصل میں آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا کسی نے اوجھڑی کو مکرو تنظیحی بھی لکھا اور کسی نے اوجھڑی کو مکرو تحریمی بھی لکھا ہم نے جو سمجھا وہ آپ کی گوشت گزارا یہ جو بکرا اور بکری دمبا یا دمبی کی جو اوجڑی ہے اس میں براہ راز غلازت بھری ہوتی ہے اور اس کو چیر کر ساری غلازت نکال کر اور پھر اس کو دھویا جاتا چھوٹے جانور اس کو تو تحریمی ہونا چاہیے اس لیے کہ غلازت اس میں سے نکالی جاتی ہے اور دھو کر استعمال کیا جاتا بھینس یا گائے یا بیل اس کو اصل میں بٹ کہتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ بٹ میں غلازت کے درمیان اور اس کے درمیان ایک الگ سے کھال ہوتی ہے پتلی سے جس وقت اس کو غلازت کو صاف کرتے ہیں اس کھال کو چمڑے کو بھی نکال دیتے ہیں اب جو باقی رہ گیا اس کے ساتھ میں غلازت نہیں لگی اس لیے اس کو تنزیح کہا گیا تو جو لوگ تحریمی ہی کہتے ہیں وہ بھی صحیح جو تنظیم کہتے ہیں وہ بھی صحیح مگر دونوں میں یہ فرق ہے کہ جو بڑے جانور کی ہے وہ اوجڑی نہیں بل اس کو بٹ کہتے ہیں تو وہ موٹی ہوتی ہے بہت اور یہ بالکل ایسے جیسے تولیا آپ اس کو گھسیں تولیہ کی طریقے سے اس کا چمڑا جو ہے وہ بٹ جو ہے وہ ظاہر ہوتی اب ایک عام بات ہے کہ آپ کوئی چیز کیجیے گوش لے جا رہے ہیں اور وہ کسی گندے پانی میں گر جائے تو کیا آپ اس کو دھو کر کے کھائیں گے آپ کی ذہن آپ کا مزاج گوارا نہیں کرے گا کہ اس کو دھو کر کے کھایا جائے تو دونوں میں فرق یہ اس کو تنظیم کہا گیا اور تحریمی بھی کہا گیا اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج کل بڑے کا گوشت بھی چار سو ساڑھے چار سو سے کم نہیں جو بازار میں آپ کو سموسے ملتے ہیں اس میں کم سے کم آدھی چھٹا قیمہ ہوتا ہے یہ سارے اوجڑی کے قیمے جتنے بھی آپ کھاتے ہیں کوئی بڑی جگہ کہیں بنا وہ تو شاید قیمے کے سموسے بناتا ہوگا اپنے دار کیا. لیکن جتنے ٹھیلوں پہ بکنے والے سموسے ہیں نا یہ سارے کے سارے اوجڑی کے ہیں جس کو ساری دنیا کھا رہی وہ سمجھتے ہیں بہت سستا ہے دو روپے کا سموسا مل ہے یا تین روپے کا مل ہے اس میں قیمت اوجڑی کا ہی بھرا ہوا ہوتا ہے چلیے صاحب فرمائیے